بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة أفعوا إلى ذكر الله وذروا البيض ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا خذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واضكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا عرأوا تجارة أو لحوة فاضدوا إليها وتركوك قل ما عند الله خير من الأهل ومن التجارة والله خير الرابطين صدق الله العظيم ہر قسم کی تھمدو تنا تاریخ تمقیل اس مالک الملک رب العزت وحدہ وح لا شریق ملائق ہے کہ جو اپنی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر ہر طرح کی مخلوقات یا راج रिस्क उन्हें अपने कब्जे और अपने इख्तियार अंदर यज सु रिज का लिमा ऐसा भैया वो जिसका रिज चाह कर देंदा देगा वसी कर देंदा देगा जिसका रिज चाह महदूद कर देगा हर दो सूरत अंदर دی ایک آزمائش ہے امتحان ہے فرق ہے ابتدا ہے رزق فراق اور وسیع کر کے بھی وہ آس ہے کہ یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں رزق دے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں یا اللہ ہر حالت اندر اپنا شکر ادا کرنے کی توقع کرا کر شکر ادا کرتے کچھ کل مات سان سکھا دیتے گئے مثال کے طور پہ مسمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلم الحمد للہ شکر یہ ہر قسم دے شکر کا مغز ہے نعمت کنی بھی بڑی کیوں نہ ہوئے اگر اُن استعمال کر کے وہ فائدہ اٹھا کے بندہ الحمد للہ کہہ دس نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا قیامت کے دن اللہ نے ہر ہر نعمت کے بارے اندر سوال کرتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ فرمایا اس دن تو نعمت نے متعلق پوچھا جائے لیکن جس نعمت کے استعمال کو بعد الحمدللہ کہہ دیتا کیا ہویا اللہ وہ سساب نہیں لینا کن مختصر کلمہ ہے الحمدللہ مفہوم مفہوما ہے ساری تعریفاں جس قسم کی ہو سکتی ہیں جس وقت سے بھی ہو سکتی ہیں انہوں کا سزاوار اور انہوں کا دا حقدار صرف اللہ ہے چلا شاہ داری صرف اللہ کا حق ہے شکر کے کلمات کے علاوہ موقع بموق عبادات بھی اللہ کا شکر ہے نماز جس کے بارے اندر ابھی گزشتہ چند جمعہ تو کچھ سن رہے ہیں کچھ بیان کیتا جا رہا ہے یہ بھی اللہ دے شکر کی ایک بہترین شکر ہے کہ آدمی کدی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کدی رکوع اندر جھک جا ہے کبھی سجدے پہ جا ہے قادے اندر بیٹھ کا ہے یہ سارا ادا اللہ دے شکر دی. قیام نماز کی نماز دیا بنیادی شرط اختصاب کا ذکر کی جکی ہیں ایک غلط فہمی بڑی عام ہے او دا اجالا بھی بڑا ضروری بعض ایسے بدبخت اور بدطینت لوگ موجود ہیں جنہوں نے مرد اور عورت کی نماز اندر فرق پا دیتے ہیں کہ مرد کی نماز اے ہے عورت کی نماز اے ہے بلکہ بعض کتاب اندر تقریباً بھی فرق عورت اور مرد کی نماز دے درج کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی مبارک اندر کدی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مرد نماز اس طرح تے عورتیں نماز اس طرح بلکہ فرمایا سلو کما رہی تو منہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینو پڑھ تو نہیں کیا اصل اس بات میں تسلیم کر سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے نماز پڑھتے کسی اور طریقے پڑھتے اورتوں کے سامنے نماز پڑھ دیتے کسی اور ہوکل اندر پڑھتے یہ منیا جا کر عقلی طور سے بھی یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوں آپ ہمیشہ ایکو جی نماز پڑھ پڑھتے رہتے پھر ابھی یہ بھی سننے ہاں کہ کدی آپ نے ایسے ہاتھ بن کے نماز پڑھی کدی ایسے ہاتھ بن کے نماز پڑھی کدی چڈ کے نماز پڑھی یہ ساری سنت نے یہ بڑا بہتان تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو آپ امت نظ کر آئے سن یا امت نعے کرنے آئے سن چلو لڑتے رہو ہوں ساری زندگی اندر کیونکہ ایسے ہتھ بننے والا کہے گا میں صحیح ہاں ایسے ہاتھ بننے والا کہے گا میں صحیح ہاں ہاتھ چڈ کے پڑھنے والا گا میں ہاں. قرآن نے آدت کردے فرمایا ہر گرو جو کچھ کر رہا ہے وہ دیتے خوش ہے اور یہ دعوی کرتا ہے کہ یہ سہی ہے باقی سب کچھ غلط کیوں جی یہی پیدا ہے نا کہ جتنے کوئی لگا ہوا ہے جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ او خوش ہے اور یہ صحیح چاہیے باقی سب غلط ہے جدو سا فطرت یہ ہے ساری عادت یہ ہے کہ اسی اپنے عمل صحیح اور باقی سب کے عمل نلط پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نڈایا نا اتفاق اور اشتہار کی تعلیم سے نا آپ نے دیتی کیونکہ کئی طرح کا نماز پڑھتا اس وقت دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ مختلف طریقہ کام تو او شخص کرتا ہے جنہوں یہ یقین نہ ہوئے کہ اے صحیح ہے وہ کدی کس طرح کرتا ہے کبھی کس طرح کرتا ہے کہ شاید اے ٹھیک ہوے شاید او ٹھیک ہوے شاید وہ ٹھیک ہوے کہ پیغمبر سے کننا بڑا بھگتان ہے کہ ساری زندگی یقین ہی نہیں آیا کہ کہڑی حالت نبارتی ٹھیک اچھی سوچتے نہیں یہ نبات یہ بہت دور لے جان دیانے ہیں اور ایسی کتمیاں بغیر سوچے سمجھے کیتیاں گئی ہیں باتوں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسانوں بڑے نقصان اور خسارے اندر پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فسر القران بلا ايه هي فليتبع ماعده من الله جس شخص نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کر اپنا موقف درست تسلیم کراؤ قرآن کی تفصیل اسی طرح یہی جن نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے نال کر دیتی فلی با ہوا فرمایا انہوں چاہیے جہنم مندر ٹھکانا بنا کے پھر دنیا کو آ گئے پھر فرمایا, من علی فقد حدیث اندر میں کوئی عمل نہیں کیتا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اس طرح کیا من کازا پا ل جن نے میرے متعلق جان بجھ کے کوئی جھوٹ بول دیتا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ بھی اپنا جہنم اندر بنا لازک مسئلہ ہے سنت ہے وہ بھی, بھی سنت ہے کدی ہاتھ ایسے بننے کدی اتنے بننے کدی چڈ دیتے کدی کچھ کیا کدی کچھ کیتا لیکن یہ بات ابھی ہاں آم کرتے رہنے سنتے رہنے اللہ بچا لے محفوظ کرنا مرد اور عورت کی نماز اندر کوئی فرق نہیں ایک کوئی نماز ہے آدم علیہ السلام دے بیٹیا کی بھی اور بیٹیا کی بھی صرف ایک فرق ہے اور وہ نماز واسطے نہیں وہ ساری زندگی واسطے فرق ایک رکھ ہے کہ مرد دے ٹکنے ننگے رہنے چاہیے عورت دے ٹخنے کٹے ہوکے ہونے چاہیے بس اے فرق ہے اے نماز اندر بھی اگے پیچھے بھی ساری زندگی اندر اے فرق ہے مرد اور عورت کا لباس اندر رکھ دیا گیا ہے نماز اندر بھی فرق کو ہی رہنا چاہیے کہ مرد کے ٹخنے عورت دے ٹکنے چکے ہوئے اگر کسی مرد نے جان بوجھ کے اپنے سے اپنا کپڑا لٹکا لیا شلوار ہے پتلون ہے پاجامہ ہے دوتی ہے کوئی چیز بھی اپنے ملک کے مطابق اپنے رواج کے مطابق جو کچھ بھی کوئی پہن دیکھو اسلام کی وسط اور اسلام کی گنجائش کہ کوئی لباس مخصوص نہیں کیتا دی. اللہ ہمیں معلوم سی کہ میری کائنات بڑی وسیع ہے اے زمین بڑی لمبی چوڑی ہے یہ مختلف ٹکڑیاں اندر مسلمانوں نے آباد ہونا ہے بسنا ہے انہوں دے لباس کی مختلف شکل ہونی نے ضرورت کے تحت رواج کے تحت اس واسطے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اقدس کے سے ایک لباس مخصوص نہیں کرایا لباس پہنو جو پہننا چاہتی لیکن وہ بنیادی چند باتاں دکھ دیتی کہ مرد ریشم نہ پہنے عورت میں اجازت ہے ریشم پہن لگ مرد کے ننگے ہوں عورت دے چخنے ٹکے ہوئے ہوں. ایک صحابی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا پہنے دیکھا جڑا وہ چکنیاں ڈک رہا سخنیا تک, تک لٹکیا ہویا سا آپ نے فرمایا اس حق جلی بو کر کے آ تیرا بوجھو ہی ٹوٹ گیا تیرا بوزو نہیں جیسا وزو نہیں ہوتی نماز نہیں بزو دوبارہ کرا چکنیا تبڑا لٹک چک رہا نہ جان کیوں میں اس آدت نال تکبر پیدا ہوتا رہے کوئی اس باتلیم کرے یا نہ کرے لیکن یہ حقیقت ہے فرمایا تے کپڑا لٹکا کے چلنے والے شخص احساس نہیں ہوں بوٹا اگ ہو ہے جڑا آہستہ, آہستہ بڑھتا ہے اس طرح فرمایا الگ النفاق گانے سننے دل اندر نفاق پیدا ہوتا ہے نفاق کا ایک بوٹا ہوتا ہوں جڑا بڑھتا رہتا ہے نشاندہی فرما دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اسی اعلی باتوں سے نہ گور کرنے نہ سامان یقین یاد ہے اللہ شاد نماز اللہ نے ہر دن اور رات اندر پنج نماز مسلمان سے فلس کر دی ہر ہفتے زہر کی نماز کی جگہ تے زمہ کی نماز رکھ دیتی دیواز سے اج اسی جمع ہاں الحمد للہ جمع لیکن اسی خلاف ورزی اس طرح شروع کر دی تھی کہ جمع بھی پڑھنے ہاں تے احتیاطاً احتیاط بھی پڑھ لیں ہاں جہد نام ہی احتیاطی رکھ دیا کہ چلو جی جمع نہ ہویا تے زور ہو جائے گی زور نہ ہوئی تے جمع ہو جائے گا اور حقیقت یہ دونوں ہی نہیں ہوں گی کیونکہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جمعہ کی جگہ سے زور نہیں پڑھی احتیاطن کوئی نماز نہیں پڑھی کہ ای بھی پڑھ لو تو ای پڑھ لو شاید اے ہو جائے شاید وہ ہو, ہو جائے احتیاطی کی عادت پا رہی تھی کہ زہر بھی پڑھ لیا کرو اگر جمعہ نہ ہو گا تو زور ہو جائے گا سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہی آدمی کنہ بھی اپنے آپ کی پا لگے. کنی بھی محنت اور مشقت کیوں نہ کر لو اگر سنت کے مطابق نہیں من کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے سڈے تین اندر یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین جہاں نام اسلام ہے جن اللہ نے مکمل مکمل کر درمایا من اخ گا ہا گا جن دین اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دی ماں لئی سا من ہو اندر پہلے موجود نہیں اور دین مکمل ہے یہ دونوں سے احمد بندہ جس وب کے سامنے آ رہے گا نمی بنائی ہوئی ایجاد کیتی ہوئی چیز جڑی دین اندر موجود نہیں وہ منہ ماری جائے گی اور اللہ فرمانگے کہ یہ چونکہ ایک نو چیز تو ایجاد کر لی تھی اے جتوں لے ہو دے چلا جا اے دا ادر اور سوا میرے پاس نہیں او دے جا لئے ہو جا کے رہ اس ویلے احساس گا کہ ابھی کہن سے دے رہے ابھی کر دے رہے جمعہ بھی پڑھ لگو احتیاطی بھی پڑھ لگو زور بھی پڑھ لگو احتیاط اگر جمعہ نہ ہوئے گا تو زور ہو جائے گی زور نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے جی جمع گا سنت کے خلاف چلدی ہوا کوئی امر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تو نہیں جا سکتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند شرطاں دے تحت جڑا شخص ہر ہفتے جمعہ ادا کر لیں اور وہ شرط ایسا نہیں کہ اسی پوریاں نہ کر سکیے پوریا کری تگو دو کرنی پے بڑی محنت اور کوشش کرنی پے بڑیاں آسان شرط فرمایا ہر ہفتے جہاں شخص وہ شرط پوریا کر دیا ہو جمع ادا کر لے اللہ تے ایسے خوش اور ایسے راضی ہو جاتے کہ وہ دس دن دے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سات دن سے وہ جہلے جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک کہ اللہ راضی ہو کے تین دن کے پیشگی گنا معافی کا ایلان کر دیں دف دن کے گنا ہوا یہ ارد کرنا کہ وہ سرپنچی نے بڑی آسان بڑیاں سوکیاں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دین آسان ہے دین بڑا سوکھا ہے یہاں بنا لیا اپنے واسطے دقت اصا پیدا کر لیا نے اللہ نے یہ آسان بنا کے پیچھے دس دن کے گنافی تو علاوہ فرمایا جتھو کوئی شخص جمع یہ جن قدم دے کے کوئی شخص جمع پڑھنے مسجد اندر پہنچتا ہے مسجد دے دروازے تک وہ قدم گن لائیں دے جمے دے کے اجرو سواب ہر ہر قدم تے اللہ ایک ایک سال بھی عبادت دا الگ عجر دیند ہے ایک قدم تے ایک سال بھی عبادت دا عجر اور دعا اور عبادت بھی کس قسم دی فرمایا عبادت اس قسم دی کہ جس طرح دن دا روزہ رکھیا دی پہ ساری رات دا قیام چیتا سی. ایک قدم تے ایک سال بھی عبادت دا عجر اور دعا مسجدہ نے قریب رہنا بڑی برکت والی بات ہے لیکن تجربہ شاہد اور گواہ ہے کہ مسجدوں کے ارد گرد خدیس لوگ ہی جما دیتے ہیں الاشا جہے نمازیاں تنگ ہی کرتے رہے جہاں مسجد بری لگتی رہی چند صحابہ نے بھی ایک خاص ظاہر کی تھی کہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سا دل چاہتا ہے کہ اِسی اپنے مکان جیت اے رہے ہاں انہوں چڈ دئیے فروخت کر دئیے کہ مسجد نبلی دے قریب آ کے رہائش اختیار کر لیے فرمایا نہیں نہیں وہ مکان اتے ہی رہنگے گے سوشی بھی اتے ہی رہو جن قدم زیادہ چل کے آوگے ان کا زیادہ سواب مل جائے گا ان کا ہے یہ ایک پہلو بھی ہے مسجد تو دور رہنے تو ایک ایک قدم سے ایک ایک سال کی عبادت کا اجر سوال آؤ ہم دیکھیے وہ شرطر فرمائییا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا پوریا کردیا ہوا کوئی شخص جمعہ بن واسطے آوے تو اے نعمت ملتی ہے اے انعام ملتا ہے فرمایا جمعے والے دن چونکہ تسا ایک اجتماعی عبادت اندر شریک ہونا ہوں آم نماز زیادہ مسلمان اکٹھے ہوندے ہوں جمع ہوتے ہیں دن واسطے اگر ممکن ہو سکے تے الگ ایک جوڑا کپڑیاں کا بنا کے رکھ لو کہ اے میں جمعے والے دن پہنا تے شادیاں واسطے ہو رہے واسطے جوڑے بنا رہے ہیں فرمایا اگر اللہ توفیق افیق دے تو جمعے واسطے الگ جوڑا ایک بنا لو تے جے ایسا ممکن نہ تے نیت نال اپنے کپڑے دو لوگ کہ اج میں جمعہ پڑھنے واسطے جا تے نیت کر لو اور کپڑے دھو لو صاف کر لو صفائی تو ویسے بھی اللہ کو بڑی پسند ہے صفائی ادھا ایمان ہے من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے چز ہے ادھا ایمان صفائی ہے نیت یہ کر لو کہ جمعہ پر ہم جانے کپڑے دھو لو کپڑے صاف کر لو پہلی شرط پہ دیکھے دوسری شرط یہ بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے والے دن ایک نیت نال غسل کر لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعے غسل بیمار ہے ذہی ہے سردی لگ جان کا چٹر جان خدشہ ہے کہ وہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تو میں صحت دے تندرستی دے میں بھی جمعے والے دن غسل کرا کر را, کرانا کہ اللہ نیت سے ہی سواب دے دے جوڑا کپڑے کا جمے پہننے بنا لو جمعے والے دن غسل کر لو سنت سمجھ دیا دی ہو ہوا کہ اے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. فرمایا کہ اگر خوشبو میسر ہو ہوئے تو جنہیں نماز پڑھنے اون آن لگ خوشبو لگا لے یہ فرما دیتا کہ دور خوشبو نہ ہوگی میسر نہ ہوگی یہ دور بھی گزرا سیاح اللہ خوشبو نہیں ہے میسر نہیں فرمایا وہ خوشبو ہے جب وہ پانی نال اچھی طرح غسل کر لے گا تو خوشبو ہی آگے بدبو دور ہو گئے اللہ, اس پانی ہی خوشبو ہے. اللہ, اللہ فرمایا مسجد اندر امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلے پہلے, پہلے پہنچو یہ بھی ایک شرط اور اس مقام تے ایک غلط فہمی ہے او بھی دور کر لو سان یہ دسیا گیا ہے کہ خطبہ او قطبہ وہ ہوں سمجھ نہ آوے تو باقی ساری تقریر ہوں قطبہ وہ ہوں جی تعوی سمجھ نہ آوے میں ذرا لفظ ہو بول, بول رہی ہوں لیکن مطلب یہی ہے کہ خطبہ عربی اندر ہے تے تقریر پنجابی یا اردو اندر ہے یا کسی اور زبان اندر قطبہ انہوں کیا جاتا ہے جہاں عربی اندر ہوج نہ آئے حالانکہ یہ بات غلط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہڑی ہوں جی خطبہ کہڑا ہوں وہاں کی ماتری زبان عربی سا آپ آدمی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتری زبان بھی عربی سی آپ تقریر کہہی کرتے سنتباڑ کرتے سن پیسہ ہو جاتا ہے اصل تو دے یہ کہہ کے کہ جی اپنی زبان چ ہوگی وہ تقریر ہوں جہی عربی چ ہوتبہ ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کہڑا ہوں جی تقریر کہڑی ہوں یہ بہت بڑا فریب ہے حیف حکومت بعض اوقات اس قسم دے آرڈر جاری کر دیں گے کہ خطبہ بہتر سے لاؤ سپیکر سے ہو سکتا ہے تکریح لاؤڈی بھی کرتے نہیں ہو سکتی یہ تو پڑھا بار یہ سارا قصور اونا جاہل مولوی اور جنہیں تقریب سے خطبے کو دو چیزوں بنا کے رکھ دیتا ہے یہ سارا کچھ ایک ممبر سے آ کے جو کچھ کوئی ہے وہ سارا ہی خطبہ ہے زبان کوئی بھی ہو جمع واسطے یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ خطیب کے ممبر سے آن تو پہلے پہلے مسجد اندر داخل ہو جاؤ وہ وجہ کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر روز مسجد کے دروازے سے جانگا ہے اللہ اللہ نام لکھتے جاتے. سب تو پہلے نمبر دے اون والے ہوں. ہر قدم ایک ایک سے عبادت کا سواب الگ جمع پڑھنے والی معافی الگ اور پہلے نمبر سے آن والے ہوں. ایک اونٹ کی قربانی جس طرح اونٹ مکے اندر دبا کی اور اللہ آباد سے تقسیم کر دیتا ہے وہ اجرا ثواب الگ مل جاتا ہے اونٹ کی قربانی مکے اندر یہ لب سے علیف ہے کہ جس طرح انہیں مکے اندر اونٹ دبا کر کے اللہ جی راہ تقسیم کر دیتا ہے پہلے نمبر سے آؤں والے اے ثواب الگ دوسرے نمبر سے آنے والے لو گائے بھی قربانی صدی دا سواغ الگ تیسرے دمے دا سوا چوتھے نمبر تے اون والے مرگ قربانی کا سوا مرغی اس طرح سوا کٹ ہے نمبر وار نام لکھ رہے ہوں فریشتے اللہ کے بچے فربایا جس وقت خطیب نمبر سے آ جا ختنے واسطے ممبر سے پہنچ جا اور آگاہ شروع ہو جائے وہ اللہ کے ملائکہ اللہ کے خریدتے اپنے حوصلے بند کر دیں جیسے نام لکھ رہے ہوئے وہ بھی مچھر کے اندر آ کے بڑے ادب نال بیٹھ جا تو نتیجہ کی نکلیا کہ بہتر خطبہ شروع ہونے تو بعد پہنچیا ہے بغیر کسی شریح ازرتے ادھر اللہ بڑیاں بڑی ہوافیاں دیں بڑیاں ریاستیں کر دیں بغیر کسی عذر ازرتے جہاں شخص خطبہ شروع ہونے تو بعد اندر پہنچیا ہے نام ہی نہیں لکھا گیا جنہ نے نام لکھنا خطبہ شروع کر دیک بولنے لگ پیا شروع کر دیا اور او نام ہی نہیں درج ہوتا نام درج نہ ہوا حاضری اللہ نے آ کے اتنا لگی ہاں کوئی گزر ہوئے معقول چلی فرشتے ایک اندنے اللہ یہ تو بندہ آیا نہیں ایک بندے نے کہ یہ کام نہیں بیمار ہے مسلم کہ اللہ بندے کی طرف وکالت کردے ہوا پرمانے کا لکھو یہ سواد دے دوستے بغیر کسی شری ادرتے کتنے کے شروع ہو جان تو بعد مسجد اندر جمع پڑھنے آؤں گا خطرے کو خالی نہیں بہت بڑا نقصان اور میں آخری تین آیتیں تلاوت کی باہر مسنونہ پڑھ کے تین آیتیں پرانے سات تلاوت کی سورہ جمعہ دیا ان میں اللہ ابولا شریف نے جمعہ کی فرضیت بیان کی جمعہ کی اذان ہو جان تو کاروباروں حرام قرار دے دیتا ہے اگر کوئی شخص خرید ہے کوش. کوئی دیکھتا ہے حالت میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد پروا رہے سو کہ یہ تو کی مسئلہ واضح ہوا کہ اگر اللہ نے ٹنگا دیا ہو سلامت ہو ٹیا نہ ہوئی نہ ہونا چاہیے بیٹھ کے خطبہ دین والا اللہ, رسول دا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ننانوی فیصد بی خطبے بیٹھ کے دے جانے ضعی فل دی حالت ہے بڑھاپا ہے جمعہ پڑھنے واسطے آئے اگے خطیب دیکھا جدا مشرے اندر بڑا بلند مقام سی جس طرح ابھی رونے کہ واہ جی واہ تے بڑی عزت ہے بڑا چودھری آدمی ہے بڑا ایسا ہے بڑا ایسا ہے رئیس سے آزم ہے اس قسم دا ایک چودھری اگے خطبہ دے رہا ہے کہ ممبر تے بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہے او صحابی جس ویسے پہنچے مسجد کے دروازے چیا بیٹھا ہوا خطبہ دے رہے تے تے کھڑے ہی فرمایا ان زرو الازل خبیس ایس خبیش نو دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اجے کفن بھی محرا نہیں ہوا تو ان نے آپ کی سنت کی خلاف ورزی شروع کر دی ان زرو الا آدل یہ لفظ استعمال کیتے کہ ایس خبیث نو دیکھو بیٹھ کے خطبہ دے قرآن و تارا کو کا اے میرے حدیب تڑیاں کھڑے ہو کے خطبہ دیں سن محمد واقعہ کی بیان کیتا ہے اشرا مبشرہ لفظ سنیا ہونا ہے پڑھیا اشرا دا من دس مبشرہ من خوشخبری دے گئے ایسے دس خوش نصیب افراد ایسے دس نفوس اللہ نے جنہوں نے چلدی فردخبریج دیتی ملو ما شئتم اج تو بعد تو کوئی عمل تک نقصان نہیں پہنچاے گا میں تعینوں جنتی قرار دے دیتا تصویر جنتی دس سہاوا رضوان اللہ مدینا نہیں مل جمعہ کا دن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے خطبے کے دوران ہی باہر آواز آئی کسی تاجر دی کسی دوسرے ملک چو کوئی شخص غلہ لے کے آیا انہیں آواز دیتی کہ میرے کو غلہ ہے کسے نے چاہیے کسے نے خریدنا ہود خرید. اے اجے اسلام دا ابتدائی دور چل رہا ہے اسلام اجے مکمل ہون کا اعلان نہیں ہوا شروع شروع اندر جماعت ہو رہی ہوں سی پچھو آ کے کوئی نمازی نال ملتا سا تو وہ پہلے کھڑے نمازی نوچ لینا سر کنیاں رکتہ ہو گئی اجے منع نہیں کرم تجریجن آیا ہے مسلوار آیا ہے آہستا آہستہ یہ باتوں ساریا روک دیتی گئی منع کر دیا گیا ادو تک اجے خطبے چل بات کر لینا کسی نے کوئی کچھ چیز دس دینا کسی کو پوچھ لینا یہ منع نہیں گیا جس ویلے وہ تاجر کی آواز آئی جنا کے گھر بچے بکے بلک رہے سن کئی دن تو فاقہ کشی کی نوبت سی ایک ایک کر کے خاموشی صحابہ اٹھ دے چلے گئے کہ جلدی نل جا کے دو چار پھر غلہ جنا مل سکے لے لیے وہ گھر دے کے پھر آ کے خطبے اندر شامل ہو جا گے جب پڑھ دے گئے اٹھتے گئے حتہ کہ دس صحابہ باقی رہ گئے یہ سوچدے ہوئے ہیں کہ غلہ تو پھر مل جائے گا یہ خطبہ تو دوبارہ نہیں نا ملتا جو کچھ حضور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع سے دوبارہ نہیں نا مل سکتا اللہ کے پھر بھی مل جائے گا دس بیٹھے رہے او جڑے گئے سن وہ بھی آ گئے جمعے ادھر شامل ہو گئے نما انہیں کسی کا رہا نہیں لیکن دی اے نیت اور اے بات اللہ اینی پسند آ گئی کہ قیامت تک واسطے ان عشرہ مبشرہ قرار دے دیا گیا کہ اے دس او میرے بندے نے جنہوں نے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی خطبے کا احترام اور ادب کرتے ہوئے اے اٹھے نہیں چلو میں جنتی کرار دیا یہاں دساں چو چار سلافایا راشدین نے ابو بکر صدیق دا نام پہلے نمبر سے ہے رضی اللہ عمر فاروق دا نام دوسرے نمبر سے ہے عشرہ مبشرہ چو پہ اللہ نے جو دوسرے نمبر, نمبر, نمبر, نمبر چھ باقی ہو چل رہی تھی کہ جمعہ واسطے خطیب دے ممبر آن تو پہلے پہلے مسجد اندر آ جانا ضروری ہے سواب حاصل کرنے جمعہ پڑھ والے اندر اپنا نام درج ہے بعض دوستان نے جمعہ سمجھ لیا ہے کہ جس ویسے تکبیر ہو رہی ہو ہے کہ مسجد اندر پہنچ جاؤ بس دو رقط نماز پڑھ کے جلدی مسجد جو واپس آ جاؤ مسجد چو نکل جاؤ یہ نام جمعہ نہیں کسی مجبوری کے تحت کبھی ایسا ہو جائے کہ اللہ نیتا نو نیتان لیکن یہ معمول بنا لینا جمعہ نہیں ایسے شخص دا کوئی جمعہ نہیں صرف دور آ کے نماز پڑھ کے چلا جائے خطبہ سننا جمعہ دا حصہ ہے جدو اسلام مکمل ہو گیا تو پھر خطبے اندر فرمایا اتنا ہی بیٹھیا کرو جس نماز اندر ہی بیٹھی ہوئی نہ تھی کسی کو اشارہ کر سکتے ہو کہ بہس جا ادھر آ جا ادھر چلا جا خطبے کے دوران نہ بات کا جواب دے سکتے ہو بالکل جس طرح نماز کی حالت ہے اور فرمایا بیٹھے ہوئے سارے قالین چپساں تے چائلان تے فرش سے چٹائی یہ ہوں آ گئے موجود سن آپ نے مثال دیں گے فرمایا اگر کسی نے خطبے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں ایو ہی چھوٹے بتیاں پتھروں اپنے ہاتھ نو اگے پیچھے اس طرح کر دیتا دیا فرمایا انہیں اپنے جمے ضائع کر جمعہ جمعہ حصہ ہے خطبہ حصہ ہے خطبہ نماز نو ایسے شخص کو اس غلط فامی چ نکل آنا چاہیے جہاں صرف دو رقط نماز جمعہ سمجھے اگر خطبہ جان بوجھ کے نہیں سنتا تو جمعہ نہیں پڑھیا آو اور جمعہ نہ پڑھنے وعید سن لو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث ہے جہاں خلاصہ یہ ہے فرمایا اللہ نے ہجرت تو بعد میری امت پہ جمعہ فرض کر دیتا ہے اور قیامت تک فرض ہے نہ کسی عادل کا عدل نہ کسی ظالم کا ظالم یہ بند نہیں کر سکتا یہ ختم نہیں کر سکتا قیامت تک فرض کر دیتا ہے دے حدیث اندر فرمایا کہ جہاں شخص جمعہ نہیں پڑھتا اللہ ادی نماز قبول نہیں کرتا اللہ زکات قبول نہیں کرتا اللہ روزہ قبول نہیں کرتا اللہ حج قبول نہیں کردیس من تارا کا سلام سا جمو آ تین تہا جا شخص تین جمے یہ معمولی خیال کرتے ہیں کہ چلو تین جمے چٹ دے, دے آپ معمولی سمجھ نقصان ہو جائے گا کنارایا فرمایا, دے دے فرمایا اللہ دے ہاں او منافق لکھ جاندہ ہے ایک ایسی کتاب اندر دا نام نہ مٹایا جاندہ ہے نہ بدلیا جائے وہ تو منافک منافق لکھ دیا ہے تین جمے چاہتے میں وہ شرط بھی منگ کر دیا سام جلو خاطر رکھ کے جمعہ پڑھیا جائے تو سارے انعام ملتے لباس الگ بنا لو یا دو لو صاف کر لو جمعہ پڑھنے واستے آنے وسل کر لو اس نیت نال کہ اج جمع ہے اجتماعی عبادت اندر شریک ہونا ہے میں صاف ستھرا ہو کے جا خوشبو میسر ہوئے کہ خوشبو لگا کے جمعہ واسطے آؤ خطبہ شروع ہون تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچ جاؤ اور گھروں چلن لگیا اے نیت فرمایا کر لو کہ اج جہی نیکی دسی جائے گی میں کوشش کراگا اللہ تو مینو توفیق دیں میں اس نیکی پہ عمل کر لوں اب جہاں گنا بیان کیتا جائے گا اللہ میں کوشش کراگا تینوں توفیق دیں کہ میں وہ نیت لے کے چلو مسجد اندر آ کے کہ فرمایا کوشش کرو کہ پہلی سف اندر بیٹھو اور امام دے دے سجے پاسے بیٹھو اے بچے چپ نہیں ہو سکتے اندر بیٹھو اور امام سجے پاسے بیٹھو جس پہلے جماعت ہو گئے پاسا مسلے دا ہے فرمایا کوشش کرو لیکن وقت پہ آ کے اس بات تو منہ فرمایا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو پچھو کوئی شخص آئے ان بڑا شوق پہلی سف اندر بیٹھا ہوں سجے پاسے بیٹھا ہوں لوگاں لوگ دیا کردنا پلان ہویا اگے آوے یہ بجائے جو میرا ثواب لین دے یہ اللہ عذاب اندر مبتلا کرے گا کہ جہے لوگ پہلے آئے تو نا توہی انت حق تلفی کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے اگر یہ شوق اللہ دے دے جے وقت سے آؤ پہلے آؤ پہلی سب اندر بیٹھنا اور سچے پاسے بیٹھنا یہ سواب کئی گنا بڑھ جاتے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ انہ کے شوق کا آلم تو یہ کہ باہ اوقات ایسا ہوتا جگہ تھوڑی ہوں امیدوار زیادہ ہوتے پھر انہیں کڑا اندازی ہوا نام نکلتا وہ پہلی سخت بیٹھے جان بوجھ کے خطیب تو امام تو دور بیٹھنا یہ بہت بڑے خطرے والی بات ہے ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ جہے لوگ پچھے جان بجھ کے بیٹھتے ہیں اگے جگہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہوں پھر عمل اندر دین اندر پیچھے ہی پیچھے کردہ چلا جانا ہے ح کہ ایک ایسا وقت آ جاندہ ہے کہ شیطان ان کھچ کے باہر ہی کٹ دس واسطے یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ جدو اگے جگہ ہو گئے وہ پچھے قدیمی بیٹھنا چاہیے دنیا بھی کوئی معاملہ ہو گئے. یہ توقع ہوئے کہ ہوں تھوڑی دیر بعد کوئی چیز ملنی تو پھر ابھی اگے بیٹھنے کے پیچھے بیٹھنے پھر تو گول کے اگے بیٹھنے ہیں لڑ لڑ کے اگے پہنچنے ہیں نا کہ میری باری آن تک یہ چیز ہی نہ ختم ہو جائے میں رہ ہی نہ جاؤں کہ اللہ نے عجر و ثواب ایسا رکھا ہو پھر آدمی پچھے بیٹھے لاپرواہی کردے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے سزا ملنی چاہیے وہ دلر اہمیت ہی نہ ہوا نے کنر اور تو آپ رکھے اگے جگہ ہو پیچھے کدی نہیں بیٹھنا چاہیے اگی آ کے بیٹھنا چاہیے پھر پہن والوں اگے آن کا موقع بھی نہیں ملتا وہ بھی گنادار ہو جاتے ہیں اور جگہ کی تنگی بھی محسوس نہیں ہوتی برکت پا کے چلے جانے سنت عمل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند بیان کی تھی فرمایا پوریاں شرطایا پوریا کردیا ہونا ملہوز خاطر رکھ دیا دی جمعہ ادا کر لو کوئی شخص گناہ مواقع ہو گئے ہر ہر قدم تے ایک ایک سال دی عبادت دا اذر اور ثواب مل گیا اور اگر او دا نمبر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کوئی آ گیا ہے وہ قربانی جانور جڑے بیان کیے انہوں کی تے او ندی قربانی کا الگ اضر اور ثواب اللہ کے ہاں درج ہو ایک حدیث اندر یہ بھی آد ہے کہ وہ مسلمان جڑے حج دا شوق رکھتے ہون لیکن توفیق نہیں اگر وہ یہاں شرطوں پوریاں پوریا کر کردی ہو کے جمعہ ادا کر لین تو اللہ ان کو حج دا ہی سواب دے جمع گریب لوگ حج جی ہر ہفتے حج دا سواو مل جائے اللہ نے تو بہانے بنائے ہوئے اجر دین واسطے ایک اور بھی عمل ہے جہد جی حج کا سواؤ مل جاندہ ہے روز مل جاندہ ہے اگر وہ اپنا لئیے وہ شروع کر دیے فرمایا جا شخص اپنے ماں باپ دی طرف محبت نل شفقت نل پیار نل اندر نل دیکھ لوے ایک دفعہ دیکھے تو اللہ ایک پورے حج کا سواؤ دے, دے دو دفعہ دیکھ لوے تو دو حج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس کو زیادہ مرتبہ دیکھے تو فرمایا عمر اللہ کی رحمت کوئی تھوڑی ہے وہ محدود ہے جی تم زیادہ مرتبہ دیکھ سک اللہ زیادہ مرتبہ عجر اور سواب نہیں دے سکتا نیکیاں نی اس طرح ونڈیاں جا رہی ہیں لوٹ سے لگی ہوئی ہے نیکیاں اللہ دے لیکن ابھی متلاشی بنی جی سی سارے دل اندر نیکیاں حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو رہے. ابھی نکلیے تو سہی نائکیاں دی تلاش اندر اللہ کا وعدہ ہے جڑے خوش نصیب سارے رستے اندر نکل پہ انہوں اے سلوک کرنے ہیں کہ پھر رستے دیاں ساریا رکاوٹیں دور کرتے چلے جانے خلوص نیت نال نکلیے تو سہی اللہ دی راہ اختیار سے کریے ازان ہو گئی فرمایا خرید و فروخت حرام اللہ سے ذکر واسطے پہنچ جاؤ سے جس نماز پڑھ لی جائے فارغ ہو جاؤ نماز تو فن تشروف جاؤ ہوں میری زمین اندر پھیل جاؤ اپنے اپنے کام کاج واسطے نکل جاؤ وہ ہوں دنیا نہیں ہوئے گی جی کماؤ گے فرمایا وب اللہ جو کچھ کماؤ گے وہ میرا فضل و کرم تو میری رحمت ہی رحمت ہو گئی جی ذکر دے عبادت دے وقت کوئی شخص رزق کماؤن کی کوشش کر رہا ہے تو وہ حرام ہے وہ حرام ہون اندر کوئی شبہ ہی نہیں بیچن والا حرام بیچ رہا ہے خریدن والا حرام ہو اللہ میم قیامت تک آن والے لوگوں نے یہ تو پی کتا فرما کہ عبادت واسطے جہاں آسان سوکھیاں سہل قسم دیاں شرط رکھیاں گئی نے ابھی انہوں پوریاں اللہ دی عبادت کریے تاکہ پورا پورا اجر و سواب سان حاصل ہو جائے اللہ سارے پہ راضی ہو جائے وا آخر ہوا واہ نہ کسی شخص کی اپنی مرضی نو کوئی دخل نہیں اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا کہ جس ویل کسی بات کا فیصلہ اللہ فرما دیں یا اللہ کے رسول فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مومن مرد واسطے یا کسی مومنہ عورت واسطے یہ بات لائق ہی نہیں انو اجازت ہی نہیں کہ وہ پھر اپنی مرضی کا اظہار بھی کرے کہ میرا خیال تے اس طرح میری خواہش تے ایسی سی اس طرح ہو جانا تھی ایک بھی اللہ نے کسی اختیار نہیں دمے کی کنی اہمیت ہے کنا اور ثواب ہے حدیث اندر ایک واقعہ آ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک چھوٹا جہا لشکر تیار کیا اور انہوں نے حکم دیتا انہوں نے ایک سپا سالار مقرر کر کے کہ تھی پلا علاقے اندر جا کے جہاد کرنا ہے اس شکایت پہنچی تھی کہ کفار مسلمانوں تنگ کر ہیں آپ نے جہاد واسطے لشکر تیار کیا امیر مقرر کر دیتا جمعہ رات میں دی روانگی اس لشکر دی روانہ ہو گیا لشکر ایک صحابی سیاحی وہ ایسے سن جل بڑی تیز رفتار سواری موجود تھی گھوڑا سا جڑا بڑا ہی تیز رفتار نے یہ سوچیا کہ کل جمعہ میرے کو سواری موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی دا آخری جمعہ ہی ہوئے اتنے اللہ شہادت نصیب فرما دے ساتھی جا رہے ہیں تو میں کل جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبوی اندر پڑھ کے تے پھر انہوں نے چا ملا عبد بن روا رضی اللہ اس نیت نل نہیں گئے کہ کل جمعہ پڑھ کے میں تج رفتار سواری میرے موجود کو میں انہوں جا ملا گا جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے سن کہ عبداللہ بن روا کے نظر پی گئی صحابی نو نپ نے بیٹھیاں دیکھ جمے تو فارغ ہوئے کہ آپ نے فرمایا بھائی میں تے اپنے ولوں تینوں کل دا رخصت کر بیٹھا کہ تیٹو ہے گیاں نی ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایس نیت نال نہیں گیا کہ ایک تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوا گا تو پھر میرے کو سواری موجود ہے میں جا ملا گا فرمایا او جڑے میری بات سن کے میرا حکم سن کے چلے گئے نا نے ایسا اجر اور سواب لے لیا جا کے کہ قیامت تک بھی جمے پڑھتا رہنے تو تینوں وہ سواب نہیں ملتا وہ اجر تینوں نہیں مل سکتا جڑا جا مل گیا تو بات یہ ہے دین اندر انسان دا اپنا کوئی دخل عمل نہیں اللہ دا حکم ہے یا اللہ دے رسول کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم. جن نے اپنی مرضی کر لی اپنی کسی خواہش نام نے رکھ لیا کہ اے بات اس طرح نہ کر لیے اس طرح نہ ہو جائے او نقصان اور خسارے اندر پی گیا اللہ نے یہ الفاظ ایسے شخص واسطے استعمال فرمائے وَمَن يَعْسِ اللَّهَ فَقَدْ ذَلَّ بَعِيدًا جن نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی یعنی اپنی مرضی کی تھی فقطین دوسری آیت اندر فقت ضلع بعید فرمایا گمراہ فرما دی مرضی نہ دیکھیے اپنے خیال نہ میرے سامنے کچھ درخواست دی طرف نے اللہ کو دعا کرو اللہ جمی دیا روحانی دور فرمائے لا با اللہ جس طرح صابن چل کٹ صاف کر دیا دی ہے دی بیماری مومن کے اسی طرح گناہ کٹ پی سارے گناہ کٹ کے اللہ کی معافی حاصل ہو جائے بیماری لیکن بندہ کمزور ہے ضعیف ہے ناتوان ہے اللہ کسی آزمائش اندر نہ نے سبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ب دن, دن, دن, دن, دن حالت کمزور ہو رہی ہے تے فرمایا کوئی ایسی دعا تھی منگ لئی ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا کیتی تھی کہ اللہ فی ایسی تکلیف دے, جڑی دے اللہ فرمایا اے دعا نہیں منگنی. بندہ کمزور اللہ اللہ نیشکل پا کے دعا نہیں منگنی تھی اللہ اتنے بھی بچا تے اگے بھی بچا ربانہ آدھا سر دنیا ہسا نا وہ آخرا سے ہسانا انہیں آپ دعا سکھائی ہوئی سارے رب کوئی مشکل ہے اتنے وہ یا دی طاقت اور قدرت محدود چفا دے نہیں رحمت منگوت آزمائش اندر امتحان اندر دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مینو پال ہے بیمار کر دے میں صبر کرا نہیں بندہ کمزور ہے اللہ جمی مسلمانوں صحت اور تندرستی ادا کر درخواست یہ بھی ہے اللہ کرز تو نجات دے دعا سکھائی اور فرمایا کرز ہوگا جنرا کی چاگ ہوں اللہ وہ بھی ادا کرنے کی توفیق دے دینی دعا اللہ ہوں مت بھی اپنی حلال چیزیں میرے واسطے کافی کر دے جو کچھ تو حلال رکھیا نا اللہ ان میرا گزارا ہو جائے ان ہرا کا اللہ مینو اپنی ان چیزوں تو بچائی رکھی جنہوں نے حرام کیا اگ نے نہیں بے فخ کا ام من سوا کا اللہ اپنی مہربانی اپنا ہی محتاج رکھی مین کسی دا محتاج نہ کریں ہے اس د فرمایا سمندر بھی اگر کسے تے ہوئے ایک روایت بھی محفوظ رکھے اور اگر کسے دوست بزرگ دے ذمے کرزہ ہے اللہ او دنیا کو رخصت ہونے تو پہلے پہلے او دی ادائیگی دی توفیق کرزہ ایک ایسی بلا ہے ایک ایسی بیماری ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شہید کل شہید دے اللہ سارے کرزہ کر کر حکومت اسی ہو ہوئی تو شاید معاف کر دے اللہ نے معاف نہیں کرنے تو معاف کر رہی ہے نا کڑا اللہ نے کرزا معاف نہیں کرنا یوگ فرو ال شہید شہید نو اللہ سارے کو معاف کر دے گا کرزہ نہیں معاف کر کیونکہ اے دا یہ بات تک ہے اللہ اپنے حق سارے معاف کر دے گا جن چاہے گا بندے دا حق بندہ ہی معاف کرے گا اللہ نے معاف نہیں کریں کرزے مالی دنت سمجھا ہوا ہے جدھروں مل جائے جتوں مل جائے جنہیں مل جائے اللہ بچائی رکھے کرزے دے بارے اندر فرمایا جزا لیا ہوتا ہے نا سارا دن وہ نظر نیویاں اگر شرم ہو جو مرضی کرے اگر شرم ہے ہیاہ ہے تو جا دینا ہے وہ سامنے نظر نہیں اٹھتی سارا دن دلت اور رسوائی وہ او مسلت رہ جن دین ہے وسا ہرون بلے لے رات نو نیند نہیں نی آتی یہ سوچیا رات گزر جاتی ہے کہ اے بوجھ کس طرح لگے گا کس طرح ادا کروں گا مرن تو پہلے پہلے اے بوجھ گزر جائے تو پھر ہی ٹھیک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویل کسی کا جنازہ پڑھا ہاں لگتے سن او دے میت دے بارے اندر دے سن کہ یہ کوئی قرض سے نہیں اگر یہ آواز آتی کہ نہیں جی یہ زمے کوئی قرض نہیں کسی نے کچھ لینا دینا آپ خوشی نال ہو کے جنازہ شروع کہ یہ فارغ ہو کے جا رہے ہیں جی جی کوئی کرتا نہیں تو جی آواز آئی کہ ہاں جی میں لینا ہے یا انہیں فلاں دا یہ دینا ہے تو وہ وارثاں بلا دے کیوں بھائی ادائیگی کرتے ہو وعدہ کرتے ہو ادائیگی کا اگر وہ وعدہ کر لیں تو فو ہاں تو جی وہ کہیں جی سانوں تے سانو پتہ نہیں ایسا بھی ہوں سانوں تے جی پتہ نہیں یا ابھی اس قابل نہیں کہ ادا کر سکیے آپ فرمانے اچھا قرض میں ادا پڑی یہ اللہ کو فارغ ہو کے جائے یہ میں کی کا اتر نہیں اللہ سانو بھی فارغ ہونے دی تو پی کتاب آخری بات یہ ہے کہ اصحاج ایک مدرسے نل تعاون کرم ہے